جو آمان لائے اور اچھے کام کیے ان کے لیے بسنی کے باغ ہیں ان کے کاموں کے سلا میں مہمانداری